ہندوستان اور اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہمارے مسلمان تھے مغل بادشاہ تھے جو دراصل چنگیز خان کی اولاد تھی لیکن وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایک ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کی آج پاکستانی فوج جس انڈیا سے اپنی فوج کو ڈراتی ہے گائے کے پجاریوں سے ڈرنے والی یہ فوج یہ امریکہ سے کیا لڑے گی اس کی تو تربیت ہی اسی پر ہوئی ہے اس کی تو خمیر ہی اس بنیاد پر اٹھائی گئی ہے کہ ہندوؤں سے ڈرا کرو ابھی آیا ہندو اور ابھی آیا ہندو او اللہ کے بندے ہندو تو گائے کو اپنی ماں کہتا ہے گائے کو اپنی ماں کہتا ہے ہندو اور یہ پاکستانی فوجی جو ہے اس ہندو سے ڈرتا ہے جو کہ گائے کو اپنی ماں کہتا ہے تو اس فوج کے اندر کیا خیر اور کیا اچھائی تمہیں ملے گی جس فوج کی خمیر ہی جس فوج کی بنیاد ہی غلط ہے اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا یہ آبس ہے بیکار ہے اور وقت کا ضیاع ہے ہمیں دوبارہ سے ایک اسلامی فوج تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور الحمد اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس وقت افغانستان میں ایک اسلامی عمارت اسلامی حکومت اسلامی سلطنت عطا کی ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمارت کو قیام آتا کرنے کے بعد استحکام اور دوام بھی آتا فرمائے یہاں العالمین یہاں اللہ ایک اسلامی فوج تشکیل پائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فوج میں شامل فرمائے اور ہم ہندوستان میں دوبارہ سے جہاد کو شروع کریں جس میں پاکستانی نظام بھی شامل ہے سب کو ٹھکانے لگائیں اور دوبارہ سے احمد شاہ عبدالی رحمہ اللہ تعالی جو قندہار سے نکلتے تھے اور افغانستان کی سرزمین سے جا کر ہندوستان پر حملے کرتے تھے محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی جو غزنی سے نکلتے تھے اور ہندوستان کی دہلی پر جا کر حکومت کرتے تھے ہمارے مسلمانوں نے ہر وقت عزت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں اور اپنی امت کی خدمت کی ہے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ کیا ہے مسلمانوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کی ہے ہمارے مسلمان بادشاہوں نے اللہ تعالی ہماری عمارت کی حفاظت فرمائے امیر المومنین کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شیطانی استخبارات سے اللہ تعالی اس اسلامی حکومت کی حفاظت فرمائے یہ حکومت یہ اسلامی عمارت پینتالیس سال سے جاری جہاد اور شہدہ کے خون سے قائم ہوئی ہے یہ صرف افغانوں کی حکومت نہیں ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے قربانیوں کی برکت ہے اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ولا تنازا فتح شیلو طلحم آپس میں مت جگڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے تو دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم تیرہ سو سال تک پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد تیرہ سو سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں یہ برما جہاں آج مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہاں ہمارے آبا و اجداد نے چار سو سال تک اسلامی حکومت چلائی ہے چار سو سال تک ہمارے آبا و اجداد نے برما پر حکومت کی سلطان سلیم شاہ سلطان سلیمان شاہ وغیرہ وغیرہ آج تو ہمارے برمی قوم کو ہماری روہنگا قوم کو اپنی تاریخ کا علم تک نہیں ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بعض علماء کرام کو کہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک برما کی تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے حضرت مولانا محمد صدیق ارکانی صاحب بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے انہوں نے ہمارے برما اور اراکان کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں یعنی دنیا کے کونے کونے میں ہم مسلمانوں کی حکومتیں تھیں آج ایک حکومت قائم ہونے کو ہے افغانستان میں اس کی مدد و نصرت ہم پر واجب ہے اور جو داعشی فکر و نظریے والے لوگ اس عمارت کے خلاف ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے یہ جراثیم ہے جراثیم بیماری کے علاج کے لیے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے اس لیے ان داعشیوں اور خوارش کو ختم کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان اداروں کفری اور عالمی استخبارات اور ایجنسیوں کو بھی ختم کرنا ضروری ہے جو بہت طویل عرصے سے کہیں بھی اسلامی حکومت کے قیام کے مخالف ہیں یہ کافر نہیں چاہتے کہ کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے بات سمجھ میں گئی یہ پوری دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف یہ صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان کہیں بھی طاقت نہ پکڑ لے مسلمان کہیں بھی قوت میں نہ آ جائے اس لیے کہ مسلمان یہ ایک شعر ہے شیر جب یہ طاقت اور قوت میں آ جاتا ہے تو پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے اور ان کافروں کو اچھی طرح معلوم ہے جب مسلمانوں کی حکمرانی آتی ہے تو ان کی عورتیں ان کی لڑکیاں یہ مسلمانوں کی باندیاں اور خادمائیں اور نوکرانیاں ہوتی ہیں اس لیے کافروں کی یہ کوشش ہے کہ کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت اور طاقت نہ آ جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں متفق ہوں ہم اگر آپس میں متحد اور متفق نہیں ہوں گے تو اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے فتح پھر تم ناکام ہو جاؤ گے وہ حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا جو رعب و داب ہے تمہاری جو شان و شوکت ہے یہ ختم ہو جائے گی اس لیے پاکستانی نظام کی ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ بریلویوں کو دیوبندیوں سے لڑائے ہنفیوں کو سلیفیوں سے لڑائے اور اور اور بہت ساری باتیں ہیں پاکستانی نظام کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کرے مختلف ٹولیوں میں تقسیم کرے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا رہے اور اس کے لیے اس نظام نے بہت سارے علماء بھی پالے ہوئے ہیں جو جہاد تو نہیں کرتے لیکن بریلوی اور دیوبندی مناظرے میں بہت زور و شور سے شریک ہوتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی اتنی ضرورت ہے ہی نہیں جب آپ کی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو خود بخود شرع نظام آ جائے گا یہ لوگ جو سلفی اور حنفی مناظروں میں مصروف ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ تو اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے لیکن وہ لوگ جو بیس سال تک امریکیوں کی موجودگی کے باوجود افغانستان کی طرف نہ آئے ہیں اور نہ ہی کبھی جہاد کو انہوں نے سوچا ہے لیکن ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی حنفی اور سلفی مناظروں میں مصروف ہیں کبھی دیوبندی بریلوی مناظروں میں مصروف ہیں ان لوگوں کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ کٹے ہوئے درخت کی ٹہنیوں کو کوئی پانی دے رہا ہو اس کی تو جڑ ہی نہیں ہے نا یہ درخت تو اپنی جڑ سے اکھڑ گیا ہے آپ اس کی ٹہنیوں کو پانی دے رہے ہیں پہلے جڑ مضبوط کریں جڑ اسلامی حکومت کا قیام ہوگا تو دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا ہوگا بھی تو لڑائیاں جھگڑے تو ہوں گے نہیں ہر کوئی اپنی اپنی مسجد میں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ میں ہوگا کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی افغانستان میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں لیکن الحمد کتنے اچھے طریقے سے چھ سال تک ملہ محمد عمر رحمہ اللہ تعالی نے اسلامی حکومت چلائی دیوبندی بریلوی سلیفی حنفی کوئی لڑائی یہاں پر نہیں تھی اور آج الحمدللہ للہ عمارت اسلامیہ افغانستان کو دوبارہ آئے ہوئے سو دن گزر گئے ہیں کتنے دن گزر گئے ہیں سو دن گزر گئے ہیں ان ایک سو دنوں میں نوے فیصد افغانستان میں امن و امان قائم ہے صرف دائشیوں اور بعض مجرموں کی طرف سے تھوڑی سی مشکلات ہیں اس کے علاوہ پورے افغانستان میں امن و امان ہے سب لوگوں کی چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے ہندو ہوں سب کی جانیں عزتیں مال تجارت کاروبار سب کچھ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ان داعشوں کو تباہ فرمائے جنہوں نے اسلامی عمارت کے لیے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کی ہیں الحمدللہ اسلامی عمارت اپنے سفر پر رواں دوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو اس مبارک قافلے کو طاقت دے قوت دے تاکہ یہ مبارک قافلہ پاکستان میں بھی اپنی حکومت قائم کرے برما میں بھی اپنی حکومت قائم کرے بنگلہ دیش میں بھی اپنی حکومت قائم کرے پورے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرے ازبکستان تاجکستان کرگزستان یہ جتنے بھی استعمال ہیں ان سب پر اپنی حکومت قائم کرے اور مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بات سمجھ میں اللہ وہ وقت آئے گا ہماری دعا ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھیں لیکن اگر ہمارے نصیب میں نہ ہو تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہماری نسلیں ہماری اولاد اس حکومت کو دیکھے جب عمارت اسلامی صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوگی اور یہ عمارت جا جا کر خلافت میں بدلے گی شروع میں چھوٹی سی ندی ہوتی ہے ندی جا کر دریا میں گرتا ہے دریا جا کر سمندر میں گرتا ہے تو بہت بڑا سمندر بن جاتا ہے انشاءاللہ اللہ اگر ہم آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں گے اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے شیطانی سازشوں سے بچ کر قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر کے بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں لڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں مت لڑو ٹھیک ہے نا آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تم بزدل ہو جاؤ گے ڈرو گے کافر سے تو آپس میں مت لڑو